وبرکاتہ الحمد الحمدللہ رب العالمین وسلات والسلام عالیہ سید المرسلین نبینا محمد اجمعین ومن علی وصحابی اجمائین من اما بعد آج ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بلاغ المرام کی 67 یعنی 67 نمبر کی حدیث اور اس کے بعد کی حدیثیں پڑھی جائیں گی۔ عن طلح ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل مسست ذکری او قال الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه وضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ان نما ہوا باتم منک اخرد الحمسہ وصح ابن حڈان وکال ابن البدینی ہوا احسن حدیث ابو سواہ یہ حدیث صحیح ہے یہ <Get> حدیث اور اس کے بعد یہ دونوں حدیثیں اس تعلق سے ذکر کی گئی ہیں کہ اگر آدمی کا ہاتھ شرمگاہ سے لگ جائے بغیر خائل کے بغیر پردے کے تو کیا حکم ہے اس کا وضو باقی رہے گا یا اس کا وزو ٹوٹ جائے گا تو اس سلسلے میں دونوں طرح کی حدیثیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں پہلے ہم حدیث کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں حضرت تلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنی شرمگاہ چھولی یا ایک آدمی نے کہا کہ اگر کوئی شخص سے نماز میں اپنی شرمگاہ چھو لے علائی ہی وہ تو کیا اس کے اوپر وضو ہے اسے وضو کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ان نما ہو من وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ سنن اربا اور مسند احمد اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کی صنعت صحیح ہے اور امام علی ابن المدینی جو کہ امام ابو داؤد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غصرا والی حدیث سے بہتر ہے اور احسن ہے اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کوئی شخص اپنی شرمگاہ چھو لیتا ہے اور یعنی بغیر پر دیکھے تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کے اوپر وضو نہیں ہے ایک بات اس میں حدیث میں لفظ تو نہیں ہے وہ کون سی بات ہے یا کون سا لفظ ہے وہ یہ کہ بغیر پردے کے بغیر حائل کے کیونکہ بغیر حائل کے اگر کوئی شخص سے کوئی شخص سے شرمگاہ مطلب ضرورت پڑ گئی اس کو کھجلی وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی اس نے کھجلا لیا ہاتھ لگ گیا پردے کے اوپر سے مطلب پردے کے اوپر کیا کپڑے کے اوپر سے پینٹ لنگی پائجامہ تو اس میں کوئی نہیں کہتا ہے کہ اس کے اوپر وضو ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں اختلاف اصل میں کس بارے میں ہے کہ بغیر پردے کے اگر کسی نے شرمگاہ چھو لیا یا ہاتھ لگ گیا تو تو اس حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ اس کے اوپر وضو نہیں ہے اور اسی بات کے قائل بہت سارے لوگ ہیں صاحب اکرام کی ایک جماعت بھی ایسی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو نہیں ہے لیکن دوسرے لوگوں کا خیال ہے اگلی حدیث کی روشنی میں کہ وضو کرنا چاہیے اس کو جیسا کہ آگے حدیث بیم کی جائے گی تل قبن علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت مدینہ تشریف لے آئے جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہی تھے اور مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے تھے تو یہ تشریف لے آئے اور انہوں نے کچھ حدیثیں سیکھی اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ اپنے وطن چلے گئے آگے اگلی حدیث ہے 68 نمبر کی حدیث وعن بسرت بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مِمَّ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ أخرجه الخمسہ وصححه الترمذی وابن حبان وقال البخاری هو أصح شيء في هذا الباب بثراء بنت صفوان رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے اپنا اپنی شرمگاہ چھولی اپنا یعنی مرد کے بارے میں ہے کہ اپنی شرمگاہ چھولی پھل یا تو اسے وضو کرنا چاہیے اگلی حدیث پچھلی حدیث کے درخت یہاں حکم آ رہا ہے اس میں کیا تھا کسی نے پوچھا تھا سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ چھو لے تو کیا اس کے اوپر وضو ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے یہ حدیث ہے جس میں یہ بیان ہے کہ جس کسی نے اپنی شرمگاہ چھولی اس کے اوپر وضو ہے یا وہ اس کو وضو کرنا چاہیے یعنی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو ہی کے سلسلے میں بات چل رہی ہے وضو کا باب ہے اسے بھی انہی لوگوں نے روایت کیا ہے جن لوگوں نے پچھلی حدیث کو روایت کیا ہے اور امام ترمزی اور ابن حبان رحمت اللہ علیہ وسلم نے اس کو صحیح کہا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس مسئلے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اس حدیث کی بنیاد پر بہت سارے لوگ اس حدیث کو پہلے والی حدیث پر ترجیح دیتے ہیں کہ یہ حدیث زیادہ راجے ہیں اور اس حدیث کو بسرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالی انہا کے علاوہ اور تقریباً آٹھ صحابہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ان روایت کرنے والوں میں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی انہوں بھی ہیں جو کہ خیبر کے موقع سے اسلام لے آئے اور پھر آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اسی وجہ سے چونکہ بسرا اور یہ قلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پہلے کی ہے اور یہ حدیث بعد کی ہے کیونکہ وہ ہجرت کے وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تعمیر فرما رہے تھے تب وہ تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد وہ چلے گئے اپنے وطن اور حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بسرا والی حدیث بسرا بسرا رضی اللہ تعالیٰ انہا والی حدیث ہے اس کو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرنے والوں میں سے ہے اس کو روایت کرتے ہیں تو یہ پتا چلا کہ بعد کا حکم علماء کا یہ کہنا ہے کہ بعد کا حکم یا ترجیح جس حدیث کو حاطل ہے اس مسئلے میں ہاں ترجیح جس حدیث کو حاصل ہے وہ اسرار رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث ہے اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ اگر, اگر بغیر پردے کے بغیر پردے کے اگر کوئی شرمگاہ اپنی چھو لیتا ہے یا ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو وضو کرنا چاہیے بات سمجھ میں آ غیر, تو... غیر ارادی طور پر بھی لگ جائے تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں لیکن ترجیح کس حدیث کو حاصل ہے بعد والی حدیث کو حاصل ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ مَمَسَّ ذَكَرَهُ کا جس نے اپنی شرمگاہ چھولی وہ اسے وضو کرنا چاہیے یہ اس, اس میں کیا کہتے ہیں حکم میں ہے اور اس حدیث کے کہ اس حدیث کے راجی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے بہت سارے صحابہ نے روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ امیر المومنین فی الحدیث کہے جاتے ہیں انہوں نے بھی یہ حکم, دی حکم لگایا ہے یا یہ بات فرمائی ہے کہ یہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے علماء نے بہت سارے علماء نے جیسے کہ امام شافعی ابو زرعہ ابو حاتم دار قطنی بحقی اور ابن الجوزی وغیرہ نے تلق بن علی والی تلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو ضعید بھی قرار دیا ہے لیکن بسرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پر کسی طرح کا کوئی کلام یا ضعف وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے تو اس اعتبار سے بھی دوسرا رضی اللہ تعالی انہا والے حدیث کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ یہی حدیث ہے بعد کی اور نے نے کے صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے زیادہ صحابہ نے روایت کیا ہے اور یہ کہ پہلی والی حدیث پر کل بن علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پر کلام کیا گیا ہے بہرحال احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر بغیر پردے کے ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو کر لینا چاہیے اس مسئلے میں کچھ پوچھنا ہے جی اورتوں کے ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے اس ادیش کی روشنی میں پیاس کرتے ہوئے اولما نے کہا ہے کہ عورتوں کا, ہے عورتوں کا بھی یہی حکم ہے عورتوں کا بھی یہی مسئلہ ہوگا بلکہ یہاں تک اولما نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی عورت اپنے بچے کو استنجا کراتی ہے یعنی ٹوائلٹ وغیرہ صفائی وغیرہ کرتی ہے پیشاب اور خانے کی وجہ سے صفائی کرتی ہے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا وہ بھی وضو کرے گی جی غسل کے دوران ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ لگ جائے تو دیکھیے غسل کا جو طریقہ ہے غسل واجب کا وہ یہ ہے کہ پہلے آدمی نیچے والے حصے ناف کے نیچے والے حصے کی صفائی کرے صفائی کرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا جو طریقہ وہ کا جو طریقہ تھا خاص کر کے دوسرے کا وہ یہ, یہ تھا کہ پہلے آپ نیچے والے حصے کی صفائی کیا کرتے تھے ناف کے نیچے ناف کے نیچے والے حصے کی صفائی کیا کرتے تھے پھر اس کے بعد وضو کرتے تھے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ پورا نہا لیتے تھے پورے بدن پر پانی پہنچاتے تھے. اگر وضو کر لینے کے بعد اگر نہاتے وقت کسی کا ہاتھ شرمگاہ پر لگ گیا یا کپڑا پہنتے وقت شرمگاہ پر بغیر پر دے کے لگ گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اس کو بھی وضو کرنا پڑے گا جی واضح مسئلہ راج مسئلہ سمن میں آ گیا چلیں اگلی حدیث پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالفاطی علی وبا احمد وغیرہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس کا ترجمہ سمجھیے اور معنی سمجھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے طے آ جائے یا نکسیر آ جائے نکسیر پھوٹ جائے نکسیر سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ طے اومٹنگ کو کہتے ہیں اور نسیر کہتے ہیں ناک پہ ہاتھ لگ جانے کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے ناک سے خون نکلنے لگے ہاں اسی کو نکسیر کہتے ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ہلکا سا لگ گیا تو ناک سے خون نکلنے لگتا ہے یا کوئی کھٹی چیز یا آم وغیرہ کھا لینے کی وجہ سے کھٹا آم کھا لینے کی یا گرمی میں گرمی کی وجہ سے ناک سے جو ہے نقصیر لگتی ہے خون نکلنے لگتا ہے اسی کو نکسیر کہتے ہیں پیٹ سے ڈکار وغیرہ کے آنے کی وجہ سے پیٹ سے کھانے کا کچھ حصہ یا پانی کا حصہ کچھ باہر آ جائے قید نہ آئے بلکہ ڈکار آتی ہے عام طور سے آدمی کو تو کچھ اگر بہت زیادہ کھا لیا ہے تو کچھ حصہ پانی کا اور کھانے کا آ جاتا ہے اگر یہ کیفیت ہو جائے یہ چیز پیش آ جائے اور مزید ان یا مدھی نکل آئے مدھی کے بارے میں بتایا جا چکا تھا ہاں کشاوت کے ساتھ یا شہد کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے ودی نکل آئے تو ان کی چیزیں ہو گئی اے نقص اور کھانے کا کچھ حصہ پیٹ سے نکل آئے تکار وغیرہ کی وجہ سے یا مدی نکل آئے تو فلی صرف تو وہ اگر نماز کی حالت میں ہو یا ویسے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یہ توبا اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے پھر آگے کیا چیز ہے سمنی اللہ صلاحی پھر وہ اپنی نماز پر بنا کرے بنا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے اس کا جیسے نماز کی حالت میں اگر یہ چیز پیش آ تو جیسے دو رکعت پہ یہ چیز پیش آئی تو وضو کر کے آئے اور گویا کے دو رکعت وہ پڑھ چکا ہے تیسری اور چوتھی رکعت پوری کرے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کو قیا آ جاتی ہے تو قیا آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا اسی طرح سے نقصیر خون ناک سے نکل آنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں کہ بھائی اگر وضو کیا ہے کسی نے اور بعض سے خون نکل آیا ہاں یا کہیں کوئی تھوڑا سا ہلکا سا زخم لگا زخم تھا اس سے خون نکل آیا یا کوئی چیز لگ گئی جس سے خون نکل آیا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا البتہ خون جہاں نکلا ہے جا کر کے دھو لے کیونکہ اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ہے کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے حدیث ضعیف ہے جب حدیث ضعیف ہے تو ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا البتہ اس میں ایک چیز ہے وہ کیا ہے مدی کا جو ذکر ہے ہاں کھانے کا ٹکڑا کھانا کا ٹکڑا پانی کا ٹکڑا یا پانی کا اگر کچھ حصہ نکل آیا نکار کی وجہ سے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا البتہ جو مدی کا ذکر ہے اس سے چونکہ دوسری حدیثیں موجود ہیں حدیث آپ نے پڑھی ہے نا حضرت علی علی رضی اللہ تعالیٰ نے مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا تھا کہ اس سلسلے میں جا کر کے پوچھا تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آ, ان کو وضو کرنا چاہیے آ, ان کا وضو ٹوٹ جائے گا تو مزی کے سلسلے میں ایک الگ سے حدیث ہے حدیث موجود ہے لہذا مزید کے سلسلے میں تو بات ثابت ہے البتہ اور تین چیزیں جو ہیں ان کے سلسلے میں حدیث صحیح کوئی دوسری حدیث صحیح ثابت نہیں ہے اس لیے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر باقی ہے کہ نقصیر کی وجہ سے یا قے کی قہ کے آنے کی وجہ سے یا کھانے کا ٹکڑا یا کھانے کا کچھ حصہ منہ سے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا وضو باقی رہے گا اور خون کے سلسلے میں یہی نہیں بلکہ بہت ساری اور حدیفیں اور صاحب اکرام کے بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جس میں کہ ان کو تیر لگا یا زخم لگا پھر بھی اسی حالت میں انہوں نے نماز کو ادا کیا نماز کی حالت میں ایسا کئی واقعات آپ کو مل جائیں گے کئی واقعات مل جائیں گے کہ اس میں ہاں جو ہے میں ایک بات یاد آئی ہے تو ذکر کر دوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نماز کی حالت میں ابو لولو فیروز نے مجوسی نے نیزا مارا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تو گر پڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے علاوہ جب وہ مار کر کے بھاگا تو سب کو چیرتے ہوئے اور جو بھی سامنے آیا اس کو مارتا چلا گیا کئی لوگ بات وفات ہو گئی لوگوں کی. بعض ان میں سے ایسے بھی تھی جنہیں زخم لگا لیکن وفات نہیں انہوں نے اسی حالت میں نماز مکمل کیا عبد ابن اللہ تعالیٰ آگے بڑھے انہوں نے نماز کو ہلکی کر کے نماز پڑھایا تو اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہاں انہوں نے نماز کو دوہرایا تو خون کے نکلنے کی وجہ سے خون کے نکلنے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا جی جی ہاں چاہے جتنا خون نکل جائے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس کے لیے وزو ٹوٹنے کے لیے جتنی بھی, بھی پڑی ہیں ان میں کہیں حدیث یہ نہیں ہے کہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر ثبوت ہو تو تب جا کر کے کوئی حدیث ایسی ہو تو اس پر جو ہے حکم لاگو کیا جائے گا البتہ وہ جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں استحاضہ کے بارے میں جو خون استحاظہ ہوتا ہے عورت عورت سے نکلتا ہے وہ بھی شرمگا سے نکلتا ہے تو وہاں پر وضو ٹوٹ جاتا ہے باقی نہیں رہتا اس حدیث کو امام احمد بن حمبل رحمت اللہ, حمد اللہ نے ضعیف قرار دیا اور یہ حدیث جو ہے ضعیف جی ہے جی ہاں ایک, جی جی ایک بات ایک بات رہ گئی بات یاد دلایا آپ نے اس میں جو آخری بات ہے کہ بغیر گفتگو کیے ہوئے بغیر بات کیے ہوئے اگر وضو وہ وضو کر کے آتا ہے تو جہاں سے نماز چھوٹی ہے اس کی وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے گا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بالکل صحیح نہیں ہے بات بلکہ اگر وضو ٹوٹ گیا کسی کا نماز کے حالت میں چاہے یہ یہ حالت تو اس وجہ سے یا کیا کہتے ہیں ہوا خارج ہو گئی ہو تو اس کو بنا نہیں کرنا ہے اس کو بنا کا مطلب کہ جہاں سے چھوٹی ہے وہیں سے شروع نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی پوری نماز ختم ہو گئی اس کو پھر سے نماز ادا کرنا ہوگا پہلی کی نماز جو ہے وہ اس کی نماز ضائع ہو گئی پھر سے اس کو نماز ادا کر کے ہاں کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جو ہے دو رکعت پر سلام پھیر دیا پھر جا کر کے بات کر لیا اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے دو رکعت پڑھی پہلے والی دو رکعت کو نہیں دہرایا تو اس کی وجہ سے ہاں یہاں بھی وہی بات ہے یہاں یہ بات نہیں ہے اس میں کیا ہے کہ وزو باقی تھا یہاں پر کیا ہے کہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وضو ٹوٹ جانے کی وجہ سے پوری نماز جو ہے دوہرانی پڑے گی اس میں جو ہے دو رکات اگر ہو گئی ہے تو اگلی دو رکاتیں نہیں ادا کریں گے بلکہ پوری نماز پھر سے دہرائیں گے ہاں ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے امام کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرے گا, امام, باہر نکل جائے گا اس کی جگہ کوئی امام نکل جائے گا اس کے جو پیچھے لوگ ہیں ان میں سے کوئی آگے بڑھ جائے گا اور وہ نماز مکمل کرائے گا امام آگے بڑھ جائے گا ہاں پورے پورے کی نماز خراب نہیں ہوگی بلکہ امام نکل جائے گا اور پیچھے جو ہے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آگے امام بچ جائے گا اور نماز مکمل کر لے گا جی اور کوئی سوال اگلی حدیث یہ بھی مسئلہ اپنے ہاں لوگ بعض لوگ جو ہے اختلاف کرتے ہیں ہاں جبکہ حدیث بالکل صاف صاف ہے کہ سلسلے میں ہے اونٹ کے گوشت کے بارے میں ہے میں نے شاید بتایا تھا پہلے کہ پہلے شروع شروع میں یہ حق تھا کہ پکی ہوئی چیز پکی ہوئی چیز اگر وضو کر لینے کے بعد کوئی بھی پکی ہوئی چیز اگر کوئی کھا لیتا تھا تو اس کو اس کا وضو ٹوٹ جاتا تھا اس کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا تھا کوئی بھی پکی ہوئی چیز لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے اونٹ کے گوشت کے باقی اور پکی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضو کا حکم نہیں دیا یہ پہلے جو حکم تھا وہ کینسل ہو گیا منسوخ ہو گیا سادی ہاں. بیان کرتے ہیں کہ آخری حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا ترک مما مست الخری حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ وضو کا ترک کرنا تھا ہاں. ان چیزوں سے یعنی وضو نہ کرنا تھا نہ کرنے کا حکم تھا ان چیزوں کی وجہ سے جس کو آگ نے چھوا ہو یعنی جو چیزیں آگ سے پکی ہوئی ہو اس حدیث کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں پہلے جو حکم تھا وہ کینسل ہو گیا تو اونٹ کا گوشت بھی اسی میں شامل ہے جبکہ حدیث سب چیزوں کو شامل ہے اونٹ کا گوشت بھی اس میں شامل ہے لیکن اونٹ کے گوشت کے لیے الگ سے حکم آیا جیسا کہ اس حدیث میں ہے کہ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بکری کا گوشت کھانے کی وجہ سے یا بکرے کا گوشت کھانے کی وجہ سے میں وضو کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شیخا اگر چاہو تو وضو کر پھر کہا کہ آتا ملی بھی کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو الٹا مت سمجھ جائیے گا اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرو مطلب کہ جب بھی اونٹ کا گوشت کھاؤ وضو کرو اونٹ کے گوشت کھانے کی وجہ سے میں وضو کروں یعنی اونٹ کا گوشت ناقد وضو ہوگا وضو ٹوٹ جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نا ہاں تم وضو کرو یعنی گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ یہ بتایا کہ جو حکم پہلے تھا وہ سب حکم جو ہے کینسل ہو گیا لیکن اونٹ کے ساتھ یہ حکم باقی ہے اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کی وجہ سے تو وضو کرو اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور حافظ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے اعلام المقعین کے اندر اس سلسلے میں بہت اچھی گفتگو کی ہے اور یہ ذکر کیا ہے پہلے آپ کو لوگوں کو شاید بتایا گیا ہو یا نہیں اصل میں کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو ہم کو ایمان لانا ہے ہم کو مان لینا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے فرمان ہے کہ اونٹ کے گوشت سے وضو کرنا پڑے گا وضو ٹوٹ جائے گا اس لیے ہم بغیر کسی حکمت کو جانے ہوئے ہم اس حدیث پر عمل کریں ہمارا ایمان اور یقین یہی ہے حکمت معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے اور اگر حکمت نہ معلوم ہو تو کوئی بات نہیں ہم تو مسلمان ہیں مومن ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا آپ کی بات سچی ہے آپ کا حکم سراقوں پر ہے بعض لوگوں نے ان حدیثوں کی بنیاد پر یہ اشتہاد کیا ہے جن حدیثوں میں اونٹ کے سلسلے میں باتیں آئی سر نسائی کی صحیح روایت ہے کہ جو ہے وہ شیطان سے پیدا کیا گیا جن سے پیدا کیا گیا اور شیطان کس سے ہے آگ سے ہے تو آگ سے آگ والی چیز گویا کے کھایا شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے تو آگ والی چیز استعمال کیا انسان نے اور اس آگ کو سرد کرنے کے لیے کیا ہے پانی اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا حکم دیا تو یہ حکمت کچھ قریب قریب ہے لیکن کوئی اعتراض کر سکتا ہے بھائی کہ وضو ہی کا کیوں حکم دیا گیا ہے آدمی کو حوصلہ کا حکم دیا جاتا اور اچھی طرح سے آدمی جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا پیٹ میں جو ہے گوشت تو پیڑ میں گیا ہے ہاں پیڑ دھوتا آدمی جو ہے اس طرح کی باتیں کوئی کہہ سکتا تو حکمت اگر معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے باڑے میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے یعنی کپک سکتایا आदमी جہاں بکریاں رہتی ہیں لیکن اونٹ کے بارے میں جہاں اونٹ رہتا ہے اوٹ बांधا جاتا ہے وہاں نماز پڑھنے سے روکا ہے اس کی حکمت لوگوں نے بے, بے علماء نے شارحین حدیث میں بیان کی کہ چونکہ اوٹ کے اندر شیطنت ہوتی ہے شیطان سے پیدا کیا ہے اور ایسا رکھے ایسا نہ ہو کہ आदमी نماز میں مشغول ہو اور اونٹ جو ہے, آدمی کا کو تکلیف پہنچا دے سر آدمی کے زخمی کر دے یا طرح اس تکلیف دے دے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو کئی حدیثوں کی روشنی میں علماء نے کہا ہے قیم رحمۃ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وضو کر لیا جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر حکمت معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے اور بغیر حکمت معلوم ہوئے بھی ہمارا یقین ہے ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے تو ہم کو وضو کرنا چاہیے بعض اما کیا جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے جی اونٹ کے دودھ پینے سے کسی کے دودھ پینے سے پہلے وضو نہیں تھا تو اونٹ دودھ, دودھ, دودھ, اونٹنی کا دودھ پینے سے بھی وضو نہیں ہوگا اس کا ذکر کہیں بھی نہیں آیا ہے اب یہ جو انہوں نے سوال کیا وہ ایک اعتراض ہی پر سوال کیا ہے ہاں؟ کہ بھئی اگر یہ کہتے ہیں کہ شیطانات ہیں وہ کے اندر اور شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اس وجہ سے وضو کا حکم ہے انہوں نے کہا کہ دودھ دودھ بھی تو اٹھنے کا حصہ ہے تو بہرحال اس سے چونکہ حکم نہیں آیا ہے وضو کرنے کا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر وضو نہیں کیا جائے گا اور گوشت کھانے سے وضو کا حکم آیا اس لیے وضو کیا جائے گا دیکھیے یہ حدیثیں ہیں اب چونکہ ہمارے ہاں ہمارے ماحول میں ہمارے معاشرے میں یہ حدیثیں نہ لوگ بتاتے ہیں اور نہ معلوم ہیں تو اس وجہ سے فوراً ہی ان کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے یہ یہ لوگ جو ہے وہ نئی نئی باتیں پیش کرتے یہ نئی بات ہے صحیح مسلم کی روایت ہے آج کی بات نہیں لاکٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے ہاں یہ کہیے کہ ہمیں علم میں نہیں تھا ہم نہیں جانتے تھے یہ ہمارا اپنا مسلک اور مذہب ایسا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ نہیں وضو نہیں کرنا چاہیے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے اگلی روایت ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ کیبی رضی اللہ تعالیٰ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من غسل فلیل و من حمل فلی طباء اخراج وحمد ونسعیدی یہ حدیث صحیح حدیث ہے لیکن یہ حکم جو ہے وہ سنت ہے مستحب ہے جیسا کہ میں ترجمہ کروں گا اس کے بعد سے من بات آ جائے گی جو میت کو حسل دے اسے نہا لینا چاہیے, میت کو جو دے نہ اسے نہا لینا چاہیے. وہ نہ لے اور جو میت کو اٹھائے جنازہ لے کر کی جائے اسے وضو کرنا چاہیے تو دیکھیے یہاں پر جو ہے یہ حکم جو ہے یہ واجبی حکم نہیں ہے غسل کرنے کا اس لیے کہ اس لیے کہ صاحب اکرام کا بیان ہے صحابہ اکرام کا بیان ہے کہ ہم میت کو غسلے دیتے تھے ہم میں سے بعض غسلے کرتے تھے اور بعض غسلے نہیں کرتے تھے جب اس طرح سے کوئی حدیث آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف حکم ہو اور پھر صحابہ اکرام کا کچھ عمل ہو کہ بعض ایسا کر لیتے تھے کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم وجوب کے لیے نہیں ہے یہ واجب حکم نہیں ہے سمجھ رہے کہ نہیں آپ لوگ کیونکہ اگر, اگر غسل کرنا واجب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو ضرور غسل کرنے کا حکم دیتے جو صحابہ غسل نہیں کیا کرتے تھے سمجھ میں آ جی اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے حکم دیا ہا? کہ مئیت کو غسل دیتے وقت صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہوتا ہے کہیں کچھ نجاست وغیرہ لگ گئی ہو بہتر ہے افضل ہے مستحب ہے سنت ہے کہ آدمی نہ حالے. لیکن دوسری بات جو ہے ومن حملہو کہ جو اسے اٹھائے اسے وضو کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں سلف صلف نے کوئی بھی اس کا وہ قائل نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے مستحب اور سنت کی حیثیت سے کہا ہوگا کہ آدمی تو کر لے یعنی جنازے کے لیے جو ہے وہ لے جانے کی بات نہیں ہے کہ ہاں کفنا کر کے میت کو جو ہے لے جانے والی بات ہے ممکن ہے ممکن ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ جیسے نہلانے ولانے کے بعد نہلانے کے بعد پھر کفن وفن میرے کے لیے اٹھا کر کے جو لے جاتے ہیں کفن پر رکھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ حالت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر رہی ہو بہرحال جو ہے دونوں چیزیں واجب اور ضروری نہیں ہے اور دونوں چیز ایسی نہیں ہے کہ ہاں میت کو غسل دینے کی وجہ سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا میت کو اٹھانے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ بات جو ہے استحباب کے لیے مستحب ہے اور سنت ہے اگلا مسئلہ جو ہے یہ قرآن کے سلسلے میں ہے اس کا مسئلہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درسے میں بیان کیا جائے گا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وآله وآله وآله